وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه انما يفتر الكاذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون وقال جل وعلا في مقام آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال تعالى فمن فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقال تعالیٰ وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا اِفْلِحُ الظَّالِمُونَ رو اینا ما کم من دون بندو نل تالو وا و شاہدو الا انفسیم ان کامو کافری اللہ سبحانہ و تعالی نے کسب بیانی جھوٹ بولنا جھوٹ کہنا جھوٹی باتیں کرنا دین اسلام میں حرام کر رکھا ہے اور انسان کی فطرت بھی کچھ ایسی بنائی ہے کہ طبڑی طور پر انسان جھوٹ سے نفرت کرنے والا یہی <smacks> <à essence> وجہ ہے کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے کے ادوار میں دور جاہلیت میں کافر اور مشرک لوگ بھی جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے مثلاً <todites> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح خدیبیہ کے بعد جو دنیا کے بڑے بڑے کافر تھے کافروں کے سردار تھے انہیں خط لکھے شاہ روم کیسر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مکہ کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے پیسر نے انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے اس نبی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں ہی ان میں سب سے زیادہ قریبی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہرون نے بلایا اور کہا انی ساحل الحادہ انہادا راج ال میں اس ابو سفیان سے اس نبی کے بارے میں کچھ سوال کرنے والا ہوں تو اگر یہ مجھے غلط بیانی کرے فکزی وہ تو تم اس کی تقزیم کرنا اس کو جٹلانا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں نے جھوٹ نہیں بولا کیوں کہتے ہیں فب اللہ لیا فرو اللہ کا دم تو اے اللہ کی قسم اگر یہ شرم اور اس بات کی مجھے حیا نہ ہوتی کہ لوگ مجھ سے جھوٹ نقل کریں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں پیسر نے پوچھی ان میں جھوٹ بول دیتا یعنی کافر ہوتے ہوئے بھی وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ میں کوئی جھوٹی بات کروں اور لوگ پھر میرے اس جھوٹ کو نقل کریں کہ فلا موقع پر ابو سفیان نے فلا وقت جھوٹ بولا تھا یہ جھوٹی بات کہی تھی حالت کفر میں بھی جھوٹ سے اس قدر شدید نفرت ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے کہتے ہیں فو اللہ لو کدب تم ما و دو میں تھا میرے ساتھ مکے کے مشرے تھے اگر میں اس وقت جھوٹ بول دیتا تو ان میں سے کوئی بھی میری تکزیب کرنے والا نہیں تھا کسی نے شاہ روم کو یہ نہیں کہنا تھا کہ یہ بات ابو سفیان نے غلط کہی ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے میرے ساتھی تھے لیکن فرماتے ہیں والا کن کنتو عمران سیدا لیکن میں سردار تھا میں اچھے منصب اور جاہو جراد والا تھا من میں اپنی اس منصب کی وجہ سے اس بڑائی کی وجہ سے وٹیرا ہونے کی بنا پر میں جھوٹ سے مستا تھا میں ایسا آدمی تھا کہ جھوٹ بولنا مجھے زیب نہیں دیتا تھا وہ علم اور مجھے معلوم تھا کہ انا عیسرا معافی رالی کا ان انا کدب تو ہو یقودہ نکالنی سمیت عدتوں بھی کہ میں اگر یہاں پر جھوٹ بول تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ یہ لوگ میری بات کو یاد کر لیں گے اور ذہن نشی کر لینے کے بعد پھر وہ میرے متعلق کہا کریں گے کہ ابو اس نے سلاح موقع پر جھوٹ بولا تھا تو صرف اس بنا پر ایک تو یہ کہ اللہ نے جو عزت اور جو شان مجھے جاہریت میں دی تھی اس کی بنا پر بھی جھوٹ بولنا مجھے زیب نہیں دیتا تھا اور دوسرا یہ بات کہ میں اس بات سے حیا کرتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا یعنی جاہریت کے دور میں حالت کفر میں حالت شرک میں یہ لوگ جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے اور جھوٹ ہماری طرف منسوخ کیا جائے گا جاہل ہونے کے باوجود وہ لوگ جھوٹ سے استناب کرتے جھوٹ سے بچتے لیکن آج بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے کلبہ پڑھتا ہے نمازی ہے نمازیں ادا کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے روزہ رکھتا ہے دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے حالانکہ جھوٹ تو ایسا عمل ہے کہ کافی مشرق لوگ بھی جھوٹ سے اجتناب کیا کرتے تھے اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا بھلا دور تھا کہ اس دور کے کافر بھی اتنے شریف تھے کہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے آج بھی اللہ نے انسان کی فطرت رکھی ہے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کافر ہے وہ بہرحال جھوٹ سے نفرت کرے گا یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہے آج بھی کافر لوگ وہ بھی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں اور مسلمان وہ بھی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس معاملے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں فخر اور دلیری اور بہادری سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ رکھانا ہوا نے بتوں کو شرک کو اور جھوٹ کو اکٹھا حرام قرار دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فج تا نیبو رج سمین الفان وجتا نیبو قول زور جھوٹی بات کرنے سے بھی بچو اور بتوں کی گندگی سے بھی بچو بتوں کی پوجا کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا شرک سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جھوٹ سے بچنے کا حکم بھی دے رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ اللہ سبحانہ ہوا تھا کو ویسے ہی ناپسند ہے جیسے اللہ تعالی کو شرک کرنا ناپسند ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفات بیان کی تو فرمایا آیا تو ثلاث منافق خلاص کی تین نشانیاں ہیں ادا حدا سا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے واحدا وعد اخلافہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے واحد تو مینا اور جب اس کو امین بنایا جاتا ہے اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیالت کرتا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ آدمی منافع ہے وہ انصامہ و صلاح و زامہ اندہ ہو اسلے من اگر چاہیے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن جس میں یہ تین علامتیں تین نشانیاں پائی جائیں یہ آدمی منافع ہے مسلم نہیں بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے ایسے ہی ایک دوسری حدیث جو پہلے آپ کو سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور من قنفی کا نہ منافع کن خالص جس بندے میں چار صفات آ وہ خالص منافع ہو جائے گا پیور منافق ہے جس میں ایمان کی رتی بھی باقی ہے کان منافع خالصا چار عادتیں جس بندے میں آئے وہ خالص منافق کو جاتا ہے کہ اذا حدا سا قادر گفتگو میں جھوٹ بولے وہ ادا غدر وادر کی خلاف ورزی کرے وہ تمینا خان اور امانتوں میں خیانت کرے و ادا خاص اور گفتگو میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں نکالے چار نشانیاں جس بندے کے اندر آ گئی کانا منافقا خالصا یہ بندہ خالص منافق ہو جاتا ہے پمن ہی واحدہ تمن ہنہا کانت ہی خسلت منفاط یادہ اور جس میں ان چاروں میں سے ایک نشانی بھی پائی جائے تو اس پہ نفاق کی ایک علامت موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑنے دیتا تو اس وقت تک اس میں ایک درجے کی منافقت اور نفاق کی ایک خصلت موجود رہے گی تو یہ جھوٹ بولنا اہل نفاق کا کام ہے کہ منافق آدمی وہ جھوٹا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے وادوں کی پاسداری نہیں کرتا امانتوں میں خیانتیں کرتا ہے یہ صفات منافق کی ہوتی ہیں ایک مسلمان اور وومین کی نہیں ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسدقو کمانی نہ سچائی یہ اطمینان ہے اللہ نے اس میں سچ میں بڑا اطمینان رکھا ہے وزبو ریبا تم اور جھوٹ اس میں قل و اضطراب ہے بے چینی ہے پریشانی ہے بندہ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بول کے وہ پھر بے چین ہی رہتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس جھوٹ کا ببال جو اللہ سبحانہ ہوا تھا کی طرف سے اس پر آتا ہے وہ اس سے الگ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یہ ہوا فال اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کا نہ شکڑا ہو اور جھوٹ بولنے والا جھوٹا آدمی ہدایت سے بھی محروم رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے بندے کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا صحیح ہدایت نصیب نہیں کرتا ایسے ہی جھوٹ بولنا آپس کی گفتگو میں یہ لوگوں میں اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ زندگی کا ایسا معمول بن چکا ہے جب بندہ شروع شروع میں جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے یا وہ آدمی جو کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ جب وہ زبان سے جھوٹی بات نکالنے لگے تو فوراً اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کا ضمیر اندر سے اس کو ملا مت کرتا ہے لیکن وہ آدمی جو سر سر جھوٹ بولتا رہتا ہے بار بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے وہ اتحر قدب اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے حقیہ یقا اللہ ہی کزاب حتیہ کے اللہ کے کاغذوں میں اس کو کزاب لکھ دیا جاتا ہے وہ جھوٹا اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا بن جاتا ہے جو اللہ کے ہاں پھر کزاب لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے دل کی یہ کہتی ہے اس کا نفس جو اس کو ملامت کرتا تھا جھوٹ بولنے پر پھر وہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہتی ہے کہ میری شوقن ہے میرے خامد کی ایک اور بیوی بھی بی ہے تو کیا میں جھوٹ بول کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے خامد نے مجھے فلاں چیز دی ہے یعنی خامد نے دیا نہیں جی کچھ لیکن ویسے ہی یہ ظاہر کرنا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے تو کیا میرے لیے یہ جائز اور درست ہے کریم صلی اللہ جس کو کوئی چیز ملی نہیں لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے کالابی سی سعودی زورن وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح یعنی کہ دوہرا جھوٹ ہے ڈبل جھوٹ آج کل بہت سے لوگ اس قسم کا جھوٹ بولتے ہیں جو کہ دوہرا جھوٹ اور ڈبل جھوٹ قرار پاتا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی چیز سو روپئے کی خریدتا ہے اور سو روپئے کی خرید کے جب گھر لے کے آتا ہے تو گھر والوں کو یا دوست احباب کو بتاتا ہے کہ جی یہ چیز میں نے اسی روپے کی خریدی ہے تاکہ لوگ کہیں جی بڑا مارکا اس نے سر کر لیا ہے سو روپے والی چیز یہ اسی روپے کی لے کے آ گیا ہے المتشبال کا لا بی سی سو یہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کے بدر ہے دو جھوٹ ہے پھر ایسے ہی ایک آدمی کوئی چیز پسند خریدنے کے لیے جاتا ہے تو آگے سے دکاندار یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس ریٹ پر بک رہی تھی تو میں نے نہیں بیچی جھوٹ بول کے چلو تجھے میں اس سے کم ریٹ پر بھی دے دیتا ہوں المت بیما الم یور پا کا یہ ڈبل جھوٹ ہے دوہرا جھوٹ ایسے ہی اور بہت سارے موقعوں پر آدمی کہیں مہمان گیا بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کی طلب ہے میزبان کھانے کا پوچھتا ہے کہتا ہے نہیں بس پیٹ فل ہے کوئی ضرورت نہیں المتش بے بیمار امیر کا سی فعبے یہ ڈیرا جھوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بالخصوص کہا لاتجم انا جھو انوا جھوٹ اور بھوک کو جمانا کرو بھوک بھی, جب بھی جب ہے پھر بھی, بھی, بھی یہ ظاہر کرنا نہیں جی پیٹ فل ہے جھوٹ ہے, ہے میزبان اگر پوچھتا ہے تو تکلف جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ہاں کہو کہ ٹھیک ہے کھانا کھائیں گے ضرور کھائیں گے یہ جملہ کہہ دینے میں کون سی تمہاری بےزتی ہونے لگی ہے لیکن خواہ مخواہ تکلفن لوگ جھوٹ بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ایسے ہی بدگمانی کسی کے بارے میں جھوٹا گمان ایک تصور ایک خیال دماغ میں بٹھا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو فن اکب الحدی کیونکہ جو بدگمانی ہے یہ سخت جھوٹی ترین بات ہے خواہ مخواہ لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں اور جیسا کسی نے کہہ دیا جو سن لیا ویسا ہی ذہن بنا لیا بغیر تحقیق کے اگلے کی بات پر یقین کر کے بیٹھ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بلکہ اللہ سبحانہ ہوا نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے ان جا تم فاسف ان فتح کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے جھوٹی خبر پر جھوٹی بات پر یقین رکھ لینے کی وجہ سے تم کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بیٹھو پھر <خصی> <خصی> بعد میں تمہیں اس پر ندامت پشیمانی اور شرمندگی ہو لہٰذا پہلے تحقیق کر لو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں لا بابو عن آبا پمن ابھی ہی فقد کا فر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو یعنی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی جانب نہ کرو جو آدمی بھی ایسا کرتا ہے اپنی نسبت اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کرتا ہے تو ایسا آدمی کفر کرنے والا ہے اسی طرح فرمایا ابھی ہی جھوٹ میں سے بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی جانچ کرے اس کی کہ یہ مثالیں معاشرے میں موجود ہیں لوگ آپ کو ریڈی میڈ سید مل جائیں گے سید ہوتے نہیں لیکن خواہ مخواہ اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں قریشی ہاشمی ہاتمی ہے نہیں قوم کوئی اور ہے ذات کنبا قبیلہ خاندان کوئی اور ہے لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا باپ بدل لیتے ہیں اپنا خاندان تبدیل کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے اپنا خاندان اپنا کنبا قبیلہ اپنی شناخت تبدیل کرتا ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور ایسا کرنے والا آدمی کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے ایسے ہی بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر ابھی وهو ابھی پھل جن نہ فالجنت علیہ حرام جو آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے حالانکہ اس کو معلوم ہو کہ میرا یہ باپ نہیں اپنی نسبت کسی اور خاندان کی طرف کر لیتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ خاندان میرا نہیں فرمایا مایا پھل جنت علیہ حرام ایسے آدمی پر جنت حرام ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی نسبت اپنا خاندان بھی بدل لیتے ہیں اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کفر ہے جنت سے محرومی کا باعث ہے ایسے ہی کچھ لوگ لے پالک بچے پالتے ہیں کسی اور کے بیٹے کو بیٹی کو اپنے रखा ہاں رکھا اس کو متبنہ بنا لیا اپنا बेटा بولا بیٹا بنا لیا اور پھر اس کی नाम میں اپنا نام ظاہر کیا باپ اس کا کوئی اور ہے ماں اس کی کوئی اور ہے لیکن اب یہ پرورش کرنے والے سرپرست والدین کی جگہ اپنا نام لکھتے لکھواتے ہیں اور یہ بھی باپ تبدیل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مستاق ہے کہ جو آدمی اپنے اصل باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرے اس پر جنت حرام ہے ایسا آدمی کفر کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کام سے منع فرمایا پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے وَمَا جَعَلَ اب یا کہ اللہ تعالی نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے یعنی جو لوگ کسی کو لے کر پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ اپنا حقیقی بیٹا ہی بنا لیتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس کو وراثت میں باقاعدہ طور پر حصے دار اور شریک سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی پرورش کی ہے اور یہ ہمارا بیٹا بن پہ رہا ہے لہذا اب یہ وراثت میں بھی بالکل باقی اولاد کی طرح شریک ایسا نہیں ہے وراثت میں اپنے لے پالک کے لیے منہ بولنے بیٹے کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے لیکن وہ دیگر بیٹوں کی طرح یا دیگر بیٹیوں اور اولاد کی طرح وہ وراثت میں برابر کا شریک نہیں ہوگا اور اس کو وراثت اس کے اصل باپ کی طرف سے ملے گی یہ اسلام کا قانون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ, من فی فی ہی اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور تمہاری وہ جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا وہ ما جایا اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا اللہ نے نہیں بنایا ذالکم غالی کم, کم بی یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں وہ اللہ اللہ تعالی حق بات کہتا ہے وہ ہوا یا جسبیر اور وہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے عند اللہ انہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو وہ اکثر تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے فعلم ف اقوام کم فدینی بہ مولی کم اور اگر تم یہ نہیں جانتے کہ ان کا حقیقی باپ کون ہے مثلا زلزلہ زدہ علاقوں میں بچے بالکل چھوٹی عمر کے جن کو بولنا بھی نہیں آتا جن کو ماں باپ کا نام تک نہیں آتا لوگ انہیں اپنے پاس لے کے آئیں انہیں پالیں ان کی پرورش کریں اور ولدیت میں اب ولدیت اس کی کیا ہے کون ہے معلوم نہیں سرمایا تھا <عَرْبَاهُم> اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں ف اخوان کم فین <الدِّين> <وَمَوَالِكُم> تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے موالی ہیں تمہارے دوست ہیں یعنی باپ کا نام معلوم نہ ہو تب بھی اس کی بلدیت فرضی طور پر اپنا نام نہیں لکھوا رہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے آج کل ہمارے ہاں تو پاکستان میں عجیب و غریب طریقہ کار ہے کہ بچہ جب تک اس کی ولدیت معلوم نہ ہو نہ اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے نہ ہی وہ بورڈ کا کوئی امتحان دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ وہ بچے جو ان علاقوں سے یا ایسے مواقع پر دستیاب ہوتے ہیں جن کے والدین کے بارے میں معلوم نہیں تو ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر قانون بنے کہ ان کی ولدیت کی جگہ پر کیا لکھنا ہے یا پھر ان کی ولدیت کے بغیر ان کی رجسٹریشن کی جائے ویسے آج کل یہ کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بچے کا کم از کم خاندان معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے ایسے ہی فنگر پرنٹس یہ بھی بتا دیتے ہیں شناخت کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے بہرحال اگر ایسا کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے لیکن والد کی جگہ پر کسی اور کا نام لکھ دیا جائے شریعت اسلامیہ نے اس کی قطر اجازت نہیں دی پھر یہ روزمرہ کی آپس کی گفتگو میں جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے یوں ہی خام کہہ دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے آج کا لوگ ایک دوسرے کو حدیثیں میسج کے ذریعے بھیجتے ہیں سینڈ کرتے ہیں کوئی تحقیق نہیں کہ واقعات کا نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں بس جیسے آئی ویسے آگے میسج کر دیا فارورڈ کر دیا اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منقادہ فر من جو بندہ جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے من کا متا علی جب آدمی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹی بات کہتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا آم لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ آگ में جہنم میں داخل ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کریں کہ آیا واقع یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی تصدیق ہو جائے تو پھر اس کو آگے پہنچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے ادھر سے بات سنی ادھر آگے کر دی ادھر سے سنی ادھر آگے کر دی ہر سنی سنائی بات کو جو بندہ آگے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا کے بارے میں بھی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ کہتے ہیں اللہ نے بات کہی نہیں ہوتی لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ایسے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا علی اللہ بہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اکبر القبائر ہے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے پبا علیہ اللہ البلا